اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوتم النبیه سیدنا و مولانا و اومد و علیہ آلہی و اصحابہ اجمعین ایک حتیث مبارکہ جو پچھلی نشست میں کسی میں ہم نے بیان کی تھی اور اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کی صنعت دیکھنے کا ہمیں اتفاق نہیں ہوا آج کی گفتگو چونکہ عقیدے سے متعلق ہے اس لیے اس حدیث مبارکہ کو تفصیل دیکھا اور اس مفہوم کی حدیث مبارکہ کئی جگہوں پر ہمیں ملی کسی جگہ پہ سند حسن کے ساتھ کسی جگہ سند حسن صحیح کے ساتھ کچھ جگہوں پہ رئیف سند کے ساتھ کچھ جگہوں پہ جزوی رعیف اور جزوی صحیح یا حسن کے ساتھ اس لیے ہم صرف اتنے حصے پر اتفاق کر لیتے ہیں جو حسن اور حسن صحیح ثابت ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال نہ رہے کوئی غلط فہمی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اکہتر فرقوں میں بٹ گئے نصارہ بہتر فرقوں میں منقسم ہو گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اس کو ابو ابوداؤد میں ابن ماجہ میں اور کئی دوسری کتب میں مختلف طرق کے ساتھ مختلف اسناد کے ساتھ ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس کے معتبر ہونے پہ اب کوئی کسی قسم کا شعبہ لیں اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جو فرقہ بندی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر عقیدے کے نتیجے میں ہوتی ہے وہ مستحبات یا مباحات یا فروعات کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہمارے افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت زیادہ گروہ بندی جو ہے وہ بنیادی طور پہ مستحبات کی بنیاد پر ہے یا مباحات کی بنیاد پر ہے یا وہ فروعات کی بنیاد پر ہے جو کہ انتہائی غلط بات ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے ایک جمعہ کو ہم نے ارادہ کیا تھا آپ سب دوستوں سے کہ ہم انشاءاللہ جس طرح قرآن مجید کی مختلف صورتوں پہ معاملات ہم نے چلا کر رکھے ہیں اسی طرح عقیدے پر بھی سلسلہ اپنا ساتھ ساتھ چلائیں گے سب سے ہم ایک جمع المبارک کو عقیدے پہ بات کیا کریں گے ایک جمع المبارک پہ قرآن پر کی اگلی سورہ پہ بات کیا کریں گے اور بیچ میں اگر کوئی خاص موقع یا کوئی خاص واقعہ آ گیا تو اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے جیسے پچھلی گفتگو ہماری جو تھی وہ موجودہ صورت حال جو ہے ہمارے قبلہ اول کے حوالے سے اس پہ ہم نے کی اور بڑی تفصیلی گفتگو کی الحمد تو عقیدے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھے جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی توحید ہے انبیاء پر ایمان ہے علیہ السلام قرآن مجید ہے اسی طرح قرآن آسمانی جو کتب ہیں ان پر ایمان فرشتوں پر ایمان وغیرہ وغیرہ یہ بات درست ہے لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے جب اللہ کی بات کریں تو اللہ پر کیا ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ایمان ہونا چاہیے ہمارا جب قرآن مجید کی بات ہو تو کیا ایمان ہونا چاہیے یہ بڑے اہم نقطے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ الاخلاص سے ہمیں مل جاتا ہے کل حل آحت اللہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک ہے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس ایک سے کیا مطلب ہے یہ ایک ہم یکتائیت کے معنوں میں لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ یکتا ہے ایک ہونے کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کے جیسی کوئی ذات ممکن نہیں ہے یہ عدد کے معنوں میں ہم نہیں لیتے اور عدد کے معنوں میں بھی لے تو اصل مطلب یہی بنتا ہے کہ اللہ ایک ہے یعنی اللہ یکتا ہے وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے یعنی نہ صرف یہ کہ اس جیسی ذات کوئی اور نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی صفات جو ہیں اس میں سے کسی ایک صفت جیسی صفت بھی کسی کی نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور حادیث مبارکہ سے بھی ہمیں اس بات کی تائید ملتی ہے کہ اللہ جیسی کوئی شے ممکن نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اسی لیے چونکہ ذات میں ممکن نہیں صفات میں ممکن نہیں اسی لیے اس کی تشبیہ بھی ممکن نہیں ہے اب جب ہم تشبی دے دیتے ہیں تو تشبی صرف اور صرف مجازی معنوں میں دی جاتی ہے حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ جب اللہ جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں اور اس کی صرف جیسی کوئی اور صرف کسی کی ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں تشبیح بھی ممکن ہی نہیں ہے اسی وجہ سے جب ایک بہت بڑا امت محمدی میں فرقہ نکلا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجسیم کی یعنی اس کو ایک جسم دیا کیوں جسم دیا کہ جی قرآن کے اندر ہے اور احادیث میں ہے کہیں پہ لکھا کے اللہ کے ہاتھ کہیں پہ ہے اللہ کا چہرہ تو کچھ لوگ اس کو ظاہری معنوں میں لے گئے اور گمراہ ہو گئے ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات نہ صرف یہ کہ وہ احد ہیں یکتا ہیں واحد ہیں بلکہ ان کی تشبیح بھی ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ قدیم ہے حادث نہیں ہے مطلب کیا ہے قدیم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہے حادث ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہم آپ حادث ہیں ہماری صفات حادث ہیں ہماری صفات کا آغاز بھی ہے ہماری صفات کا انجام بھی اب اگر کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ موجد ہے لیکن وہ موجد کب بنا جب اس نے وہ چیز ایجاد کی ایجاد کرنے سے پہلے ہم اس کو موجد نہیں مانتے ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھی ہم کہتے ہیں یہ مصنف ہے لیکن یہ مصنف کب ہوا جب اس نے کتاب لکھی کتاب لکھنے سے پہلے وہ مصنف نہیں تھا اگر کسی نے کتاب تعلیف کی ہے تو وہ مولف ہے لیکن وہ مؤلف کب ہوا جب اس نے کتاب تعلیف کی کتاب تعلیف کرنے سے پہلے وہ مؤلف نہیں تھا لیکن اللہ کی جتنی صفات ہے جب کوئی مخلوق موجود نہیں تھی وہ تب بھی اس کی صفات موجود تھی اور جب کوئی مخلوق نہیں ہوگی تب بھی اس کی صفات موجود ہوگی جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذات بھی قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے اور وہ حادث نہ ذات حادث ہے نہ ذات نہ صفات حادث ہے تو اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے اس کا نہ کوئی آغاز ہے وہ آغاز سے پہلے بھی تھا نہ کوئی انجام ہے وہ انجام کے بعد بھی ہوگا ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے ہر چیز ختم ہو سکتی ہے شروع میں بھی کوئی وقت ہوگا جب کوئی چیز نہیں تھی کوئی مخلوق نہیں تھی اب بعد میں بھی کوئی وقت ہوگا جب کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن جب کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ تھا اور جب کوئی چیز نہیں ہوگی تب بھی اللہ ہوگا اللہ کی ذات اللہ کی صفات ہر لحاظ سے کسی بھی طرح سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی اللہ تبارک و تعالی ہمارے محدود ذہنوں کے مطابق قرآن میں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارکہ میں کبھی کبھی, کبھی کچھ تشبیہ بات ضرور فرمائی ہے لیکن وہ تشبیہ بات حقیقی معنوں میں نہیں ہے اسی طرح اگر اللہ کے کچھ شفٹ ہے جیسے اللہ رعوف ہے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے لیکن قرآن سورت توبہ کی آخری دعیات آپ اٹھا لیجیے رعوف الرحیم یہ رعوف اور رحیم کس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رعوف اللہ ہے اور رحیم بھی اللہ ہے اب یہاں نقطہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا رعوف ہونا اللہ کا رحیم ہونا اور حسیکم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعوف ہونا اور حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم ہونا دونوں مختلف باتیں وہ ذات حقیقی ہے حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حذم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آپ کا مقام آپ کا علم ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے بلند ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس لیے ان کا رعوف ہونا وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کا رعوف ہونا ہے ویسے بھی اللہ کا رعف ہونا ذات سے ہے یعنی اس کی ذات سے ہے اپنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا رعوف ہونا مجازی ہے اللہ نے ان کو رعف بنایا ہے اللہ نے ان کو رحیم بنایا ہے دونوں باتوں میں فرق ہے اسی طرح اگر آپ کہیں کہ جی یہ تو بڑا جو ہے وہ غریب پرور شخص ہے یہ تو بڑا غریب نواز شخص ہے یہ تو بہت ہی آ, غنی ہے تو اب نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ غنی ہیں تو حزم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنی ہونا اور آپ کا غنی ہونا ایک برابر نہیں ہو سکتا اسی لیے ہمارے آئما نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی کہ اگر آپ یوں کہیں کہ ایک سمندر ہے جو حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اور اس میں سے ایک قطرہ ہے جو ہمارا علم ہے تو بھی تشوی ممکن نہیں ہے اسی طرح اگر حزر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آپ قطرہ سمجھے اور اللہ کے علم کو اگر سمندر سمجھے تو بھی تشوی ممکن نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ آپ تشبیح کرتے ہیں وہاں پہ باہر موازنہ ہوتا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا عوام کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ کوئی موازنہ کوئی مقابلہ کوئی برابری کوئی تسبیح ممکن نہیں اور اسی طرح اللہ تبارک مطالعہ کی و صفات کا مخلوق میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا نہ ذات میں نہ صفات میں مقابلہ موازنہ ممکن نہیں اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات میں بڑی تفصیلی ہم ایک دفعہ پہلے گفتگو کر چکے ہیں متشابہات کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو ہے بات یہ درست ہے لیکن یہ ان معنوں میں درست ہے جن معنوں میں اللہ کے علم میں ہے اور جن معنوں میں زکوم صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم میں ہے اور ہمیں اس کا فہم ادراک نہیں ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو اسی بفون کے اندر بیان کیا ہے کہ متشابہات وہ ہیں جن کا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم صرف اس کے ظاہری معنوں پر قیاس کر سکتے ہیں اسی لیے متشابہات میں اللہ کی صفات میں بے تحاشا آپ کو روایات ملیں گی یہاں تک کہ صحابہ کران کے اندر بھی اختلاف رائے ملے گا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی مطلب ہم انسان سوچ سکتے ہیں چاہے چاہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ جیسے عظیم اور بلند ہستیاں ہی کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی کی اصل صرف کو ہم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہاتھ میں سے اور ہمارا ماننا یہی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں ہے اور ذات کے بارے میں ہے کہ آپ کی ذات و صفات جو ہے ان کو بھی سمجھنا اس کا ادراک رکھنا اس کا خیم پیدا ہو جانا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اسی لیے ہم جب بھی کہتے ہیں ان کی کسی صفت کا بیان کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ قرآن اور حدیث ہی کا حوالہ لیتے ہیں اور کسی چیز کا حوالہ نہیں دیتے ہم کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں آپ آخری رسول ہیں آپ روف ہیں آپ رحیم ہیں آپ رسول اللہ ہیں آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ شفیع المذرمین ہیں یہ جتنی بھی باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ خود ہمیں بتائی لیکن ان کا اصل مطلب کیا ہے وہ اصل مطلب تک ہماری رسائی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات جو ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو ہیں وہ متشابہات ہی میں سے ان پہ بحث کرنا جیسا کہ قرآن نے کہا کہ جو لوگ متشابہات پہ بحث کرتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے قرآن کہتا ہے اور ہم آج کل اگر دیکھیں تو یہی افسوس ہے ہمارے انہوں بندیوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اس پہ زور بحث مباحثے اور مناظروں میں زیادہ ہے اور اللہ کا کیا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پہ ہماری گفتگو کم جبکہ ایک بات ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب دو لوگوں میں مناظرہ ہو رہا ہے اور اگر کوئی ایک جیت گیا اس سے اس کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گفتگو میں اور منطق میں اور انداز جو ہے پیش کرنا کا چیز چیز کا اس میں دوسرے سے بہتر تھا اور کوئی بات نہیں کیونکہ شولا بیانی سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں ثابت دلیل سے ہوتی ہیں لیکن دلیل سے پہلے ثبوت سے ہوتی ہیں آپ دلیل دیں اگلا ثبوت پیش کرتے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اور اگر ثبوت پیش کرتا ہے اور اس کا سیاقی سباق نہیں معلوم تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں وہ ہم آپ کو ترجمان کا پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بات کریں گے لیکن خلاصہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات ہمارے نزیک متشابہات میں ہیں وہ وہ سب کچھ ہے جو قرآن نے بتایا وہ وہ سب کچھ ہے جو کچھ حدیث نے بتایا اور اس کا مطلب کیا ہے جو جس نے بتایا وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سب کچھ ملا کے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی شا کے مسل نہیں ہے کوئی چیز کو آجز نہیں کر سکتی وہ کسی ابتدا کے بغیر قدیم ہے اور وہ کسی انتہا کے بغیر دائم ہے دائم کا مطلب ہمیشہ قائم رہنے والی چیز اس کو فنا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کا وہ ارادہ کرے وہم کی رسائی اس تک نہیں ہے فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتا مخلوق کے وہ مشابه نہیں ہے وہ زندہ ہے بغیر موت کے یا حیو یا قیو. حی کا مطلب ہے زندہ حیات والا سب چیزوں کو قائم رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ وہ خود بھی قائم ہے اور بغیر نیند کے قائم ہے خالق ہے بغیر کسی حاجت کے بغیر کسی ضرورت کے ہے رازق ہے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی مشقت کے ہے موت دینے والی ذات ہے بغیر کسی خوف کے اور دوبارہ اٹھانے والی ذات ہے بغیر کسی مشقت کے اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے یہ نقطہ ذرا سمجھ لیں جب ہم نے کہا کہ ہم نے تعلیف کی کتاب تو ہم مؤلف ہو گئے اس سے پہلے مؤلف نہیں تھے لیکن اللہ نے جب پہلی دفعہ کسی چیز کو تخلیق کیا وہ تب خالق نہیں بنا وہ پہلے ہی خالق تھا اللہ کی صفات کا ظہور ہے مخلوق کا پیدا ہونا تخلیق ہونا لیکن اس کی صفت کا آغاز نہیں ہے وہ, وہ تب بھی خفور و رحیم تھا جب کوئی مخلوق تھی نہیں جس میں وہ رحم فرما تھا وہ تب بھی خالق تھا جب کوئی مخلوق تھی نہیں اس نے کچھ تخلیق بھی نہیں کیا ہوا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ زماں ہے یہ مکہ ہے یہ اس کی تخلیق ہے ذات اگر ہے تو اسے دیکھیے اور وہ اللہ کے ساتھ ہے باقی سب مخلوق پھر آپ کہتے ہیں تخلیق کرنے سے اس کی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور کوئی کمی نہیں مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد وہ خالق نہیں بنا نہ مخلوق پیدا کرنے کے بعد وہ باری بنا ربوبیت کی صفت جب کوئی مربوب نہیں تھا تب بھی موجود تھی اور خالق کی صفت جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی موجود تھی جس طرح کسی مردے کو زندہ کرنے کی وجہ سے محی کہا جاتا ہے اسی طرح اس صفتی نام سے زندہ کرنے سے قبل بھی وہ محیع تھا یہ سب اس لیے کہ وہ تمام چیزوں پر پہلے سے قادر ہے تمام اشیاء اسی کی محتاج ہیں اور یہ سب کچھ کرنا اس پر آسان ہے نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے نہ وہ کسی چیز کا ضرورت مند ہے اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وہ سمع ہے وہ بصیر ہے مخلوق کو اسی طرح پیدا کیا جیسا کہ وہ جانتا اور چاہتا ہے اور ان کی تقدیریں اس نے مقرر فرمائی مدت حیات کا تعین کیا اللہ پر کوئی شے اس شے کی تخلیق سے پہلے پوشیدہ نہیں تھی اور جو کچھ یہ کرنے والے ہیں وہ اسے تخلیق کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتا تھا تمام کو اس نے اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے نافرمانی فرمانی سے منع فرمایا ہے ہر شے اس تقدیر اور مشیت کے مطابق ہی چلتی ہے جس کو اس نے مقرر فرمایا جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اپنے فضل سے آفیت اور حفاظت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے انصاف کے ساتھ ذلیل اور مبتلا عذاب کے ساتھ کرتا ہے اب اس جملے کو اور اس مفہوم میں جو حدیث ہے اس کو لے کے کچھ لوگ جو ہے وہ خام خواہ کے غلط فہمی ہی پھیلاتے ہیں جب کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو ذلیل کرتا ہے لیکن کسی نہ کسی سبب کے سب وجہ سے ہمیشہ انسان ذلیل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عذاب مسلط کرتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح تمام لوگ اس کے ارادے کے مطابق اسی کے فضل اور اسی کے عدل کے دائرے میں ہیں کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی ضد نہیں ہے اس کا کوئی اس کے فیصلے کو رد کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی کسی بات پر اس کی گرفت کرنے والا ہے نہ ہی کسی کو اس کے خلاف کوئی غلبہ حاصل ہے اور ہم مکمل کامل ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے متعلق یہ ساری باتیں جو امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے ظاہر عرب رسالہ ہے ذہن میں رکھے کہ یہ این قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اس میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو ہاں اسی تفصیل بیان کرتے ہوئے جب گفتگو ہوتی ہے تو کسی نہ کسی بڑے فہم رکھنے والے بڑے شخص بڑے ایسے سمجھدار شخص جس کا درجہ جیسے امام تہابی کا ہم نے نام لیا رحمت اللہ علیہ اب امام تحابی جیسی شخصیت ہو انہوں نے کوئی اس کی تفصیل بیان کی ہو تو ہم اس کو ایک امکان کے طور پہ ضرور لیتے ہیں ورنہ یہ جو ساری تفصیل ہم نے عرض کی ساری عین قرآن کے مطابق ہے عین حدیث کے مطابق ہے کچھ بھی ان دونوں میں سے کہیں پہ بھی ٹکراتا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فہمتا فرمائے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ جمعہ کی نشستوں میں ایمان پہ بھی اور قرآن مجید کی صورتوں پہ بھی ہمارا گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے توفیق بخشے اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی اور اس پہ چلنے کی صلی اللہ خیر خط کے ہی سیدنا و مولانا محمد مولا علی و, و اسباب